كتاب الوديعة الوديعة أمانة في يد المودع إذا هلقت في يده لم يضمنها وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمن في عياله فإن حفظها بغيرهم أو أوضعها ضمن إلا أن في داره حريق فيسلمها إلى جاره بھئی آج ہم ودیات کے بارے میں پڑھیں گے ودیات جسے اردو میں آپ امانت کہتے ہیں بھئی امانت دیکھیے آپ کے حاشی میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے فی لغت من الودع مطلق کہ مشتق یعنی عربی زبان میں یہ ود لفظ سے مشتق ہے اور اس کا معنی چھوڑنے کے ہے مطلق چھوڑنا وہ فی شرعی مایو ترق و ایند اور اصطلاح شریعت میں وہ چیز یو طرف المین جس کو کسی امانت دار کے پاس چھوڑا جائے بھائی سمجھ میں آئے بھائی تو ودیات کس کو کہتے ہیں وہ چیز جو بطور حفاظت کے کسی امین شخص کے پاس رکھوائی جائے وہ کیا کہلاتی ہے ودیات کہلاتی ہے جسے آپ امانت کہتے ہیں امانت بھائی تو یہاں دو تین لفظ یاد رکھنا ایک تو ودیعت بھائی ودیعت وہ چیز جو بطور امانت کے رکھوائی گئی ہے وہ ودیعت کہلاتی ہے اور جس نے یہ چیز امانت کے طور پر رکھوائی تو وہ رکھوانے والا کہلاتا ہے مودع دال کے کچرا کے ساتھ مودع اور جس کے پاس یہ چیز رکھوائی گئی یعنی وہ امین جو ہے وہ مودع کہلاتا ہے دال کے فتحے کے ساتھ تو مودع ہے امانت رکھوانے والا مودع جس کے پاس امانت رکھوائی گئی مودع امانت رکھوانے والا مودع جس کے پاس امانت رکھوائی گئی بھائی لکھ لیا بھائی دیکھیے بھائی آسان باتیں ہیں آج بھائی کہتے ہیں الودیعت الودیات فی انفید المودعی اویات جو ہے امانت ہے مودع کے قبضے میں یعنی مودع کے پاس یہ کیا ہے امانت ہے اذا حلقت فید ہی لمیز منہا جب ہلاک ہو جائے اس کے قبضے میں تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا بھائی آپ جانتے ہیں امانت کا زمان نہیں آیا کرتا تو یہ چیز بھی مودا کے پاس جو ودیعت ہے یہ امانت ہے ہلاک ہو جائے اس کے قبضے میں تو اس پر زمان نہیں آئے گا بھائی لیکن شرط یہ ہے مولانا کہ اس نے کوئی تعدی نہ کی ہو کوئی زیادتی نہ کی ہو بھائی اگر زیادتی کی کسی قسم کی تو پھر اس صورت میں اس پر کیا آئے گا زمان آئے گا بھائی آگے تفصیل آتی جائے گی کس طرح بعض اوقات وہ زیادتی کرتا ہے اسے استعمال کر لیتا ہے یا جو کہنے والے نے کہا تھا اس کی خلاف ورزی کر لیتا ہے تو اس صورت میں باصورتوں میں زمان آتا ہے بھائی ولیل مود از نف اچھا بھائی بھائی میں نے آپ کے پاس ایک چیز بطور امانت کے رکھوائی تو کیا اب اس امانت کی حفاظت جس کے پاس رکھوائی گئی ہے اسی کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ خود کیا کرے اس کی حفاظت کرے یا اپنے گھر والوں کے ذریعے بھی حفاظت کروا سکتا ہے تو صاحب خدوری آپ کو بتلائیں گے بھائی خود بھی حفاظت کر کر سکتا ہے اپنے گھر والوں کے ذریعے بھی کروا سکتا ہے کیونکہ انسان ہر چیز کو ہر وقت اپنے ساتھ لے کر نہیں گھوم سکتا اپنی چیزوں کی بھی حفاظت انسان کس کے ذریعے کرواتا ہے اپنے گھر والوں کے ذریعے کرواتا ہے ان کے پاس چیز چھوڑ کر چلا جاتا ہے بھائی یہ تو نہیں کہ ہر وقت چیز ساتھ اٹھائے پھر رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے تو لہذا مودع اس چیز کی خود بھی حفاظت کر سکتا ہے امانت کی اور اپنے گھر والوں کے ذریعے بھی کروا سکتا ہے بھائی تو کہتے ہیں ولیل مودا فضا بینفسی اور مودع کے لیے جائز ہے کہ وہ حفاظت کرے اس چیز کی خود وہ بھی منفی اور ان کے ذریعے جو اس کے اہل و ایال میں سے ہیں بھائی میں نے اپنے بیوی بچوں کے ذریعے اپنے ذاتی گھر, گھر کے جو خادم ہیں غلام وغیرہ ان کے ذریعے کروا سکتا ہے بِغَيْرِهِمْ اگر اس نے اس امانت کی حفاظت کروائی ان کے علاوہ کے ذریعے او اوا یا اس نے اس امانت کو آگے امانت کسی کے پاس رکھوا دیا زمینہ تو اس صورت میں ضامین ہوگا صورت یہ ہے میں نے آپ کو ایک چیز دی تھی بطور وزیعت کے آپ نے اپنے گھر والوں کے ذریعے حفاظت نہیں کروائی بلکہ اپنے دوست کے کیا کروائی تو اب وہ دوست آپ کا کوئی اہل و عیال میں ہے نہیں لہذا اب آپ پر زمان آئے گا بھائی آپ پر تو خود اس کی حفاظت ضروری تھی آپ کرتے یا آپ کے اہل و عیال کر سکتے تھے بھائی یا میں نے آپ کے پاس ایک چیز بطور امانت کے رکھوائی تھی آپ نے وہ چیز آگے زید کے پاس بطور امانت کے رکھوا دی تو اب بھی آپ پر زمان آئے گا اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی وجہ یہ کہ میں نے تو آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھوائی ہے میرا اعتماد آپ پر تو ہے زید پر ہو سکتا ہے میرا اعتماد نہ ہو تو آپ نے امانت کو آگے پھر کسی اور کے با امانت رکھوایا تو یہ تعدی کی لہذا اس صورت میں آپ پر کیا آئے گا اگر ہلاک ہو گئے تو زمان آئے گا یہ مانا فہم حفیظ بغیر اگر اس نے حفاظت کروائی امانت کی بغیرہم ان کے علاوہ کے ذریعے یعنی یہ جو اہل عیال ہیں ان کے علاوہ کے ذریعے او او دہا یا اس امانت کو آگے پھر امانت رکھوایا زمینہ تو اس صورت میں زمین ہوگا اللہ کافی داری ہی ہری ہاں آگے بتلا رہے ہیں. اگر مجبوری ہو گئی تو پھر اس صورت میں دوسرے کے پاس بھی بطور امانت کے رکھوا سکتے ہیں بھائی حفاظت کی نیت سے کیسے مثلا بھائی گھر کے اندر آگ لگ گئی اب اس گھر میں میں نے ایک شخص کے پاس اپنی کوئی چیز رکھوائی تھی اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور اب اگر گھر کے اندر اس چیز کو چھوڑتا ہے تو وہ بھی جل جائے گی تو اس نے اس اپنے سارا سامان جلدی جلدی کس کی طرف اٹھا کر پھینک دیا پڑوسی کی طرف پھینک دیا اس کے حوالے کر دیا تو اب مانا نا یہ جو اس نے پڑوسی کے حوالے کر دیا یہ کس لیے کیا بھائی حفاظت ہی کی نیت سے تو کیا لہذا اس صورت میں سفر کر رہا تھا امانت اس کے پاس تھی کشتی ڈوبنے لگی اس نے وہ سامان اٹھایا ساتھ والی کشتی میں پھینک دیا کسی کے حوالے کر دیا تو اس صورت میں بھی امانت اگرچہ دوسرے کے پاس نے رکھوا دی لیکن اس پر زمان نہیں آئے گا کیونکہ اس یہ دوسرے کے حوالے کرنے کا مقصد کیا ہے حفاظت کیا ورنہ تو وہ ضائع ہی ہو جائے گا بھائی یہ مانا ہے آگ کو مگر یہ کہ واقع ہو جائے اس کے گھر میں آگ یعنی اس کے گھر میں آگ لگ جائے فیوسلی مہا الا تو وہ سپرد کر دیتا ہے اس کو اس کے اپنے پڑوسی کے اویقون دین یا وہ امین جو تھا یعنی مودع جو تھا کشتی میں تھا وہ وہ يخاف الغرقہ اس حال میں کیسے کس چیز کا خوف ہے غرق ہونے کا خوف ہے فیلقیہا الى سفینۃ اخرى تو وہ اس امانت کو ڈال دیتا ہے دوسری کشتی کی طرف دوسری کشتی میں ڈال دیتا ہے تو ان صورتوں میں زمان نہیں بھائی و ان خلتہ المودع بمالہ حتا لا تتميز زمینہ بھائی یاد رکھیے امانت جو ہے امانت بھائی امانت کے اندر اگر مودع نے اپنی کوئی چیز اس طرح ملا دی کہ آپ اس سے اپنے مال اور امانت کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا پتہ نہیں چلتا یہ پتہ تو چلتا ہے لیکن اب جدا کرنا بڑا مشکل کام ہے تو اس صورت میں اس پر زمان آئے گا وہاں کیا آئے گا؟ زمان اپنے مال کے ساتھ ملا دیا مثلا دیکھو بھائی میں نے آپ کے پاس گندم رکھوائی تھی بطور امانت کے کچھ بھائی آپ نے اپنی گندم کے ساتھ اسے ملا دیا تو اب آپ پر کیا آئے گا زمان آئے گا سورج سمجھ میں آگے اب یعنی کہ وہ ہلاک ہوئی گندم تو آپ کو کیا دینا پڑے گا اس کا مثل دینا پڑے گا بھائی مسل دینا پڑے گا ہاں اگر نہ ملاتے الگ رکھی ہوتی اور پھر ہلاک ہو جاتی تو آپ پر زمان نہیں آنا تھا بھائی سمجھ میں آیا وجہ یہ زمان اس لیے کہ اب وہ جو مودع تھا اس کو عین اس کی گندم واپس کرنا ممکن نہ رہا اور کس وجہ سے ممکن نہ رہا مودع کے فیل کی وجہ سے مودع نے خود کیا کر دیا اس میں اپنی گندم ملا گئے مل آپس میں اب دانے علیحدہ ہو سکتے ہیں हुँ. نہیں تو اب عین امانت اس کو مالک تک آپ واپس پہنچا سکتے ہیں हुँ. نہیں تو یہ رکاوٹ کون بنا کس کا فیل بنا رکاوٹ हुँ. مودع کا فیل لہٰذا اب اس صورت میں اس پر کیا آئے گا زمان آئے گا کہ مالک اب عین حق کو نہیں پہنچ سکتا اپنے بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی یہ مانا وہ ان خالا المودا او بیمال راجے ہے, بی ہے ودیت کو بار بار جگہ جگہ انخال اور اگر ملا دیا امانت کو المودا کس نے ملایا مودع نے ملایا بی اپنے مال کے ساتھ حتا لا یہاں تک کہ وہ جدا نہیں ہوتی زمینہ تو اب اس امانت کا کیا ہوگا ودیات کا ضامین ہوگا زامن ہوگا اسی طرح اور چیزیں بھی ہیں دراہم میں نے دیے تھے بھائی کسی کو اس نے اپنے دراہم کے ساتھ ملا دیے دینار دیے تھے میں نے اس نے اپنے دیناروں کے ساتھ ملا دیے کہ جدا نہیں ہو سکتے تو سب صورتوں میں کیا آئے گا زمان آئے گا لیکن اگر آرام سے جدا ہو جاتے ہیں پھر نہیں زمان بھائی میں نے آپ کے پاس دراہم رکھوائے تھے آپ نے اپنے دیناروں کے ساتھ ملا دیے ملا کر رکھ دیے تو کوئی حرج نہیں دینار اور درہم آرام سے کیا ہو جاتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں تو اب زمان نہیں جی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھائی کہ امانت میں زمان نہیں لیکن اگر مالک نے امانت طلب کی کہ لاؤ بھائی میری امانت میرے حوالے کر دو اور مودع اس بات پر قادر بھی تھا کہ کیا کر سکتا ہے امانت حوالے کر سکتا ہے پھر اس نے اس کو روک لیا نہیں دیا بھائی کہتے ہیں اب یہ غاصب بن گیا مارانا مالک نے اپنی چیز طلب کی اور یہ قادر بھی تھا حوالے کرنے پر اس نے حوالے نہیں کی تو یہ پہلے امین تھا اب کیا بن گیا غاسب لہذا اب اس پر کیا آئے گا زمان آئے گا بھائی تو کہتے ہیں فیم صاحب پس اگر طلب کیا اس ودیات کو اے صاحب الوزیاتی ودیات کے مالک نے فا بحب صاحم تو اس مدا نے روک لیا ودیت کو اس کے مالک سے وہ تسلیم اس حال میں کہ یہ قادر بھی تھا اس کے سپرد کرنے پر ہا تو اس صورت میں بھی اس کا ضامن ہوگا وہ تسلیمہ لی جی یہاں سے بتلا رہے ہیں بھائی کہ اگر خود امانت اس کے مال کے ساتھ مل گئی اس کے اپنے فی فیل کا دخل نہیں پچھلے مسئلے میں تو تھا کہ اس کے اپنے فیل کا دخل تھا اس نے خود اپنے گندم کے ساتھ جو جو امانت گندم تھی اس کو ملا دیا تھا یا وہ جو امانت دراہی تھے اس کو خود اس نے اپنے دراہین کے ساتھ ملایا تھا تو اس کے اپنے فیل کا دخل تھا اس صورت میں زمان آتا تھا لیکن اب کیا ہے اس کے اپنے فیل کا دخل نہیں میں نے اس کے پاس گندم امانت کے طور پر رکھوائی بھائی اور وہ گندم اس نے اپنی گندم کے پاس رکھ دی وہ الگ تھیلے میں ہے میری گندم الگ تھیلے میں ہے لیکن کسی وجہ سے وہ تھیلے پھٹ گئے اور وہ گندم آپس میں مل گئی اب اس کے فیل کا اس کے اندر دخل نہیں تو کیا اب زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا کہتے ہیں بھئی اس صورت میں یہ جو گندم جو مل گئی آپس میں مودع اور مودع کی تو یہ دونوں اس گندم میں شریک بن جائیں گے کیا بن جائیں گے شریک بن جائیں گے تو اب جتنی گندم ہلاک ہوگی جس کا جتنا جتنا حصہ ہے اسی کے بقدر اس کا نقصان شمار ہوگا مثلا میں نے جو گندم رکھوائی تھی وہ بھی تھی پانچ من اور اس کی جو گندم ساتھ مل گئی وہ بھی کتنی تھی پانچ من آپ فرض کرو اس یہ دس من گندم ہو گئی اس میں ہم مودیا اور مودا ہم دونوں شریک ہو گئے اس میں سے پانچ من گندم ہلاک ہو گئی تو کیا سمجھا جائے گا <سؤال> آدھی ایک کی ہے اور آدھی دوسری تو <سؤال> ڈھائی من ایک کی ہلاک ڈھائی من دوسرے کی ہلاک اور جو باقی پانچ من ہے وہ آدھی آدھی کر لیں گے <سؤال> سورج سمجھ میں آ <سؤال> تو جتنا جس کا حصہ ہوگا اسی کے بقدر بھائی کہتے ہیں بھائی انیۃ تالا فات بیمالہی مین غیر فعلیہ اور اگر وہ امانت مل گئی مودہ کے مال کے ساتھ اس کے فیل کے بغیر ہی ف هو الشریک لصاحبها تو یہ مودہ شريك ہو جائے گا صاحب وديعت کے ساتھ و ان انفق المودع بعضها وهلك الباقي ذالک القدرہ صورت یہ ہے میں نے ایک آدمی کے پاس سو دراہم بطور امانت کے رکھوائے اس کو ضرورت پیش آئی آ, کتنے امانت رکھوائے سو دراہم اس کو دس دراہم کی ضرورت پیش آئی جلدی میں اس کے اپنے پاس نہیں تھے اس نے امانت میں سے دس تراہیم نکال لیے کہ بعد میں میں دس تراہیم اپنی طرف سے دے دوں گا تو یہ دس دراہیم اس نے امانت والے لے کر خرچ کر دیے باقی کتنے رہ گئے نوے اب یہ جو نبے دے یہ ہلاک ہو گئے کوئی آفت وغیرہ آئی یا چوری ہو گئے وغیرہ تو یہ ہلاک ہوئے مرانا چوری ہو گئے مثلا تو اب کیا اس پر زمان آئے گا یا زمانے کیا صورت ہوگی کہتے ہیں بھائی وہ جو اس نے خرچ کیے تھے وہ تو اس کا تو زمان اس پر آئے گا اور یہ جو ہلاک ہوئے ہیں ما بقیہ ان کا زمان نہیں کیونکہ اس میں ان کا اس کا دخل نہیں اور وہ اس نے خرچ کیے تھے پہلے جو کہتے ہیں وہ ان ان فقل مودا اور اگر خرچ کر دیے مودع نے بعض ودیعت کو وہ ہلاکل باقی اور باقی کی ادیت حالات ہو گئی زمین ظالی کل تو مودع ضامین ہوگا اس مقدار کا جو اس نے کیا کی تھی خرچ کی تھی فعین ان جی اگلی صورت بھائی وہی مسئلہ بناؤ بھائی میں نے امانت کے طور پر سو دراہیم رکھوائے اور اس سو میں سے اس نے کتنے خرچ کر لیے دس کہ میں پھر اپنی جیب سے دس دراہیم دے دوں گا وہ دراہیم اس نے خرچ کر دیے اور پچھلے مسئلے میں تو کیا تھا باقی نوے دراہیم کیا ہوئے ہلاک ہوئے یا ہلاک نہیں ہوئے اس اس نے پھر دس درہم اس کو جب اپنے مل گئے یہ لایا اور وہ دس دراہیم اس نے ان نوے دراہیم کے ساتھ ملا دیے کہتے ہیں بس بھائی جیسے ملائے گا اب سارے کا زمان اس پر آئے گا اب اگر یہ دراہیم ہلاک ہوئے تو سو کے سو کا اس پر کیا آ جائے گا زمان بھائی یہ کیا وجہ ہے پہلے تو پچھلے مسئلے میں کتنا سامان آیا تھا وہ جو دس کا خرچ کیے تو دس خرچ کیے تھے انہی کا سامان آیا تھا اب آپ کہہ رہے ہیں اگر حالات ساروں کا سامان آئے گا وجہ یہ بھائی ابھی پیچھے آپ اب ضابطہ پڑ چکے ہیں کہ موتا اگر اپنے مال کو امانت کے ساتھ خود ملائے اس طور پر کہ دونوں میں فرق نہ کیا جا سکے تو اس سورت میں وہ کیا بن جاتا ہے اپنے ساتھ ملائے ہیں تو اب اپنے دراہیم اس نے امانت کے ساتھ اس طرح ملا دیے کہ اب فرق کرنا ممکن ہی نہ رہا پتہ ہی نہیں ہے کہ اب کون سے دراہیم کس کے ہیں تو آپ اس سورت میں کیا ہوگا ضامن ہوگا ضابطہ سمجھ میں آ گیا بھائی کہ اس نے اپنے مال کو امانت کے ساتھ ملا دیا اور اس صورت میں زمان آتا تھا تو اب بھی زمان آئے گا تو اب اگر یہ دراہم ہلاک ہوئے سو کے سو تو سو کے سو دراہم اس پر بطور زمان کے آ جائیں گے کہتے ہیں فن انفق المودا پس اگر خرچ کر دیے مودع نے ان میں سے بعض خرچ کر دیا مودع نے بعض ودیات کو سم مرد دمس لہو پھر اس نے لوٹا دیا اس کے مثل کو فقل تہو پس باقی ملا دیا باقی کے ساتھ زمین تو سارے کے سارے کا ضامین ہوگا وہ اضاطات دلمودا فلودیاتی اور اگر تعدی کی یعنی زیادتی کی مودا نے وزیت کے اندر بھی بائی طور کے وہ ادابا تھا امانت کیا تھی داببا میں نے کسی کے پاس بطور امانت کے اپنا گھوڑا رکھوایا یا اپنا گدا رکھوایا یا اپنی گاڑی رکھوائی کوئی سواری رکھوائی بھی انکان اداب کہ وہ امانت جو تھی دابا تھی کوئی جانور تھا فرقی کی تو یہ مودا کیا ہوا اس پر سوار ہوا بھائی سواری کی اجازت تو نہیں تھی میں نے تو صرف بطور حفاظت کے چیز رکھوائی تھی تو سواری کی تو یہ اس نے کیا کی تعدی کی اور سوبند یا وہ دیا کیا تھی کپڑا تھا پلا بھی نے اسے کیا کر لیا پہن لیا او اب یا غلام تھا وہ امانت فامہ تو مودا نے اسے خدمت لی تو یہ ساری تعدی کی صورتیں چل رہی ہیں او اوندہ گئی یا اس نے کیا کیا اس امانت کو آگے امانت کے طور پر رکھوا دیے کسی اور کے پاس او دہا کا کیا معنی ہے امانت رکھوانا او او دل وزی آتا آئندہ گئی یا اس نے امانت کو بطور امانت کے رکھوا دیے کسی اور کے پاس تو ان ساری صورتوں میں کیا آتا ہے یہ ساری تعدی ہیں اور ان سب صورتوں میں جمع لیکن پھر اس نے یہ تعدی ختم کر دی سواری کی تھی لیکن پھر لا کر گھوڑا آرام سے اپنی جگہ پر باندھ دیا بھائی سواری ختم کر دی اب بس بطور امانت کے رکھ لیا یا وہ غلام سے خدمت کچھ دن لی پھر پھر کیا خدمت لینا بس کر دی بھائی یا کپڑا ایک آدھ دن پہنا پھر واپس لا کر الماری نے رکھ دیا حفاظت سے سمجھ میں آیا تو گویا اس نے اس تعدی کو ختم کر دیا تو کیا تعدی کو ختم کرنے سے ایک دفعہ زمان آ چکا ہے اب وہ زمان ختم ہو گیا نہیں کہتے ہیں ہاں بھائی تعدی ختم کرے گا تو زمان بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اب اگر اس کے پاس یہ چیز ہلاک ہوئی تو اس پر زمان نہیں لیکن اگر تعدی کے وقت میں وہ چیز ہلاک ہو جاتی تو اس وقت اس پر کیا آنا تھا زمان آنا تھا بھائی. کہتے ہیں تم ازالت پھر اس نے دور کر دیا ختم کر دیا تعجی دی کو ورد دہا علای اور واپس کر دیا اس امانت کو الئے دی اپنے قبضے کی طرف ضالت زمان تو زمان کیا ہو جائے گا زائل ہو جائے گا فین طالبہ سورج یہ بھائی کہ اگر مالک نے مالک نے یعنی مودیا نے مودا سے کہا لاؤ بھائی میری امانت میرے حوالے کر دو دوا نے انکار کر دیا حوالے کرنے سے تو آپ نے پڑھا بھائی فورن کیا بن جائے گا غاسب اور اب اس پر کیا آئے گا زمان اب اس کے پاس وہ چیز ہلاک ہو گئی چوری ہو گئی جل گئی جو مرضی ہو اسے کیا کرنا پڑے گا اس کا زمان لیکن بھائی بعد میں اس نے کیا, کیا؟ اعتراف کیا بھائی اس دن تو انکار کر دیا تھا مالک سے کہا نہیں بھائی میں تمہیں تمہاری امانت نہیں دوں گا یا سرے سے انکار کر دیا میرے پاس تمہاری کوئی امانت نہیں ہے لیکن پھر مولانا تبلیغ میں جانے کا موقع ملا کچھ وقت اس نے لگایا بھائی اصلاح ہو گئی پتہ لگا بھائی غیر کے مال پر تو اگر قبضہ کیا جائے تو کبھی بھی جان نہیں چھوٹے گی بھائی سمجھ میں آیا چنانچہ آپ واپس آیا اور مالک کے سامنے آ کر احتراف کیے کہ ہاں بھائی آپ کی امانت میرے پاس موجود ہے میں کیا کروں گا آپ کو واپس کر کر دوں گا تو کیا یہ اعتراف لینے سے سے اس پر سے زمان ختم ہو گیا کہتے ہیں نہیں صرف اعتراف کرنے سے اب زمان ختم نہیں ہوگا بلکہ جب تک مالک کے حوالے نہیں کر دے گا اس وقت تک یہ زامین ہے صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو گزشتہ صورتوں کے اندر تھا تعداد ختم کرتے ہی کیا ہو جاتا تھا زمان ختم لیکن یہاں پر جب تک وہ چیز مالک کے حوالے نہیں کر دیتا اس وقت تک تعجی بھی ختم نہیں ہے یہاں پر تو کہتے ہیں فَإِن طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَسَقَرْ اس امانت کو طلب کیا اس کے مالک نے فَجَحَدَهُ اِيَّاہَا پس انکار کر دیا مُودَعَنَ جَحَدَهُ کس سے انکار کیا ہاں زمین کس کو راجے ہے صاحب صاحبِ صاحبُهَا کو فَجَحَدَهُ تو مُودَا نے انکار کر دیا صاحبِ وضیعہ سے کس چیز کا انکار کیا ایاہا اس امانت کا اس امانت کا انکار کر دیا زمینہا تو یہ اس امانت کا زامین ہو جائے گا فَإِنْ عَادَ إِلَى لم لَمْ يَبْرَعْ مِنَ الزَّمَانِ پھر اگر یہ لوٹ آیا اعتراف کی طرف یعنی پھر اعتراف کر لیتا ہے بعد میں کہ ہے میرے پاس آپ کی امانت لم يبرأ من الزمان تو اب بھی زمان سے بری نہیں ہوگا جب تک حوالہ نہ کر دے وللمودعی ان يسافر بالوداعات وان كان لها حمل و ومؤنۃن اور مودع کے لیے جائز ہے کہ وہ سفر کرے ودئات کے ساتھ اگرچہ اس ودئات کے کا بوجھ ہو مع اور مشقت ہو یعنی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اسے لے جانا ممکن نہ ہوگئی اچھا بھائی بھائی مودا سفر کر سکتا ہے وزیات کے ساتھ یا نہیں کر سکتا کیونکہ سفر میں تو آپ جانتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے خطرہ بڑھ جاتا ہے کہتے ہیں بھائی اگر تو موضیہ نے منع کیا تھا کہ میری چیز کے ساتھ آپ نے کہیں سفر نہیں کرتا. پھر تو یہ تعدی ہوئی یہ سفر کر رہا ہے اس نے منع کیا تھا اب اس پر گا لیکن اگر اس نے منع بھی نہیں کیا اور راستے میں کسی قسم کا خطرہ بھی نہیں ہے چنانچہ اب مردہ کیا کرتا ہے وہ چیز اپنے ساتھ ساتھ رکھتا ہے بطور حفاظت کے سفر میں بھی رہتا ہے تو چیز کو اپنے ساتھ رکھتا ہے تو کہتے ہیں یہ اس کے لیے جائز ہے کیا ہے اس کے لیے جائز ہے اب اس میں اس پر سامان نہیں آئے گا ہاں اگر اس نے منع کیا تھا یا اس سفر میں خطرہ تھا راستہ خطرناک تھا پھر یہ لے کر گیا تو یہ کہا ہے اس صورت میں کیا آئے گا اس پر سامان آئے گا اگر چیز ہلاک ہو گئی یہ مانا ولیل مودا ای فربیل ودیاتی اور مودا کے لیے جائز ہے کہ وہ سفر کرے ودیات کے ساتھ وہی کان اللہ حملوں اگرچہ اس کے بوجھ ہو اور مشقت ہو بوجھ اور مشقت کے ہونے کا معنی یہ ہے کہ بھائی ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے منتقل نہ کی جا سکے کمر پہ اٹھانا پڑتا ہے یا مزدور وغیرہ کے باقاعدہ اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے ویسے نہیں لے جا سکتا بھائی دو آدمیوں نے اپنی کوئی چیز بطور امانت کے ایک آدمی کے پاس رکھوائی تو امانت رکھوانے والے یعنی مودع وہ کتنے ہیں دو اور مودع کتنا ہے وہ ایک ہی ہے تو دو آدمیوں نے مثلاً اپنی گندم ایک آدمی کے پاس رکھوائی سو من گندم ایک آدمی کے پاس بطور امانت کے رکھوائی چلے گئے کچھ دنوں کے بعد ان دونوں میں سے ایک آیا اور آ کر وہ مدا سے کہنے لگا کہ لاؤ بھائی میرا حصہ مجھے دے دو تو کیا مدا اس کا حصہ اسے دے سکتا ہے یا نہیں تو یاد رکھیے وہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مودع اس کا حصہ اسے نہیں دے بلکہ اسے کہا جائے گا اپنے دوسرے ساتھی کو بھی لے کر آؤ اور اپنی ساری گندم اٹھا کر لے جاؤ ایک کے حوالے اس کا حصہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہاں تقسیم پھر کرنا پڑے گا اور امین کے پاس چیز رکھوائی گئی ہے اسے چیز کو تقسیم کرنے کی ولایت اور اس کا اختیار نہیں ہے بلے دو ایک آدمی کے پاس کوئی چیز بطور ودیت کے سما حضرا پھر دونوں میں سے ایک حاضر ہوا یت لبو نسی لو نسی کہ وہ طلب کر رہا ہے اپنے حصے کو اس امانت میں سے لمب اللام یذفع الیہ شیئا تو حوالے نہیں کرے گا اس کے کوئی بھی چیز رہندہ بھی حنیف وترحمه الله امام اعظم وہ حنیفہ رحم الله کے نزدیک حتا یحضر الاخر یہاں تک کہ دوسرا بھی حاضر ہو جائے بھائی پھر کر سکتا ہے بل. وقال ابو یوسف ومحمد رحمهم الله تعالی یذفع الیہ نصيبه اور صاحبین رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حوالے کر دے اس کے اس کا حصہ بھائی صاحبین کیا فرماتے ہیں اس کا حصہ اس کے حوالے کر سکتا ہے وہ دلین اچھا بھائی اب دوسری صورت بھائی پہلے مودع دو تھے مودع ایک تھا اب مودع ایک ہے اور مودع دو ہے ایک آدمی نے اپنی چیز دو آدمیوں کے پاس لایا اور کہا یہ آپ دونوں کے پاس بطور امانت کے ہے تو کیا وہ چیز دونوں آدھی آدھی تقسیم کر کے اپنے پاس رکھیں گے یا ایک بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہے کہتے ہیں بھائی اس چیز کو آپ دیکھ لیں اگر وہ ایسی چیز ہے جو تقسیم ہو سکتی ہے مثلا گندم رکھوائی سو من کہ آپ یہ دونوں اپنے پاس بطور امانت کے رکھیں اور اب گندم تو آرام سے تقسیم ہو سکتی ہے تو آدھی گندم ایک بطور امانت کے رکھ لے گا اور آدھی گندم دوسرا بطور امانت کے رکھ لے گا اور اگر ایسی چیز نہیں ہے جو تقسیم ہو سکے تو پھر تو مجبوری ہے مثلا گاڑی رکھوا اسی دو آدمیوں کے پاس اب گاڑی تو تقسیم نہیں ہو سکتی تو لہذا دونوں میں سے کوئی ایک بھی اپنے پاس بطور امانت کے رکھ لے صحیح ہے دوسرے تو یہ دوسرے کی اجازت سے تو کہتے ہیں وہ ان اوا رینی اما یق سمہ اور اگر امانت رکھوائے کسی آدمی نے دو آدمیوں کے پاس کوئی چیز مِمَّا ان چیزوں میں سے یوق سمہ جو تقسیم ہو جاتی ہیں لَمْ يَجُزْ أَن إِلَى الْآخَرِ تو یہ جائز نہیں ہے کہ حوالے کر دے اس چیز کو دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے یعنی بھائی میں نے گندم رکھوائی تھی دو آدمیوں کے پاس تو یہ جائز نہیں ہے کہ ساری گندم دونوں میں سے ایک رکھ لے کیونکہ میں نے تو ایک کی امانت پر راضی نہیں ہوں میں تو دونوں کی جیسے دیشنس... میں نے تو دونوں کو امین بنایا ہے لہٰذا آدھی ایک رکھے گا اور آدھی دوسری یہ درست نہیں ہے چیز تقسیم ہو سکتی ہے پھر بھی ساری کی ساری ایک آدمی اپنے پاس بطور امانت کے رکھ لیتا ہے یہ جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں ولاکن ہی مگر یہ کہ وہ دونوں اس کو تقسیم کر لیں گے فَيَحْفَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنهُمَا پس حفاظت کرے گا ان دونوں میں سے ہر ایک اس میں سے آدی تھی وہ انکان اگر وہ چیز ان چیزوں میں سے چیز ان, چیز ان چیزوں میں سے تھی جو تقسیم نہیں کی جاتی بزن آخر تو جائز ہے کہ حفاظت کرے ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی اجازت سے گاڑی میں لایا تھا زید اور احمد دونوں کے پاس بطور امانت کے رکھوائی تو زید یا احمد جو بھی چاہے اس کو اپنے پاس بطور امانت کے رکھ لے دوسرے ساتھی سے اجازت لے کر بھائی سورت سمجھ میں آ گئی زَوْجِتِ <زَوْجَتِك> سورت یہ ہے میں نے اپنی ایک چیز زید کے پاس بطور امانت کے رکھوائی لیکن میں نے زید سے کہا بھائی یہ اس چیز کی آپ نے خود حفاظت کرنی ہے اپنی بیوی بی کے پاس بھی اس کو نہیں چھوڑنا بھائی زید نے وہ چیز اپنی بیوی بی کے پاس چھوڑی اور وہ چیز ہلاک ہو گئی تو کیا زید پر زمان آئے گا یا نہیں آئے گا کہتے ہیں نہیں بھائی کوئی زمان نہیں آئے گا کیوں نہیں میں نے تو منع کیا تھا کہ بیوی بی کے پاس نہیں چھوڑنا کہتے ہیں بھائی انسان اپنی چیزوں کو ہر وقت ساتھ نہیں لیے رکھتا اپنی چیزوں کی حفاظت اپنی بھی چیزوں کی حفاظت انسان کس کے ذریعے کرواتا ہے اپنی بیوی بی کے ذریعے تو دوسری کی چیز بھی رکھوا دی تو یہ کسی قسم کے کوئی تعدی نہیں ہے لہذا لہٰذا یہ معنی ہے وَإذا قال صاحب اور جب کہا صاحب وزیات نے مودا سے لا الى کہ تو یہ امانت حوالے نہ کر اپنی بیوی بی کے فصلا تو اس نے حوالے کر دی وہ امانت اپنی بیوی بی کے لم یا اسمان تو اس صورت میں ضامین نہیں ہوگا وَإن قال ہو جی دوسری صورت میں نے زیب کے پاس ایک چیز بطور امانت کے رکھوائی بھائی لیکن میں نے اسے کہا بھائی کہ یہ اپنے گھر کے فلاں کمرے کے اندر رکھنا ہے آپ نے اس نے اس کمرے میں نہیں رکھی دوسرے کمرے میں رکھی بھائی تو کیا اس پر زمان آئے گا یا نہیں اگر چیز ہلاک ہو گئی کہتے ہیں بھائی اگر وہ سارے کمرے برابر ہیں حفاظت میں پھر تو زمان نہیں لیکن اگر جس کمرے میں میں نے کہا تھا اس میں حفاظت زیادہ تھی اور جس میں اس نے رکھی اس میں حفاظت زیادہ نہیں تھی تو اس صورت میں کیا آئے گا اس پر زمان آئے گا سمجھ میں آیا مثلاً میں نے جس کمرے میں رکھنے کا کہا تھا اس کی کوئی کھڑکی باہر کی طرف نہیں کھلتی تھی اس میں چیز زیادہ محفوظ تھی اور اس کمرے کی کھڑکی باہر کی طرف بھی کھلتی ہے راستے میں یہ اتنی محفوظ کمرہ ماخوذ کمرہ نہیں تو اور میرا مقصد تو حفاظت کی نیت سے تھا کہ اس کمرے میں رکھو بھائی تاکہ اس تک پہنچنے کا راستہ ہی کوئی نہ رہے اور اس نے وہاں نہیں رکھی دوسرے کمرے میں رکھی جہاں کھڑکی ہے کوئی بھی آ سکتا ہے وہاں سے تو اب اس پر کیا آ جائے گا زمان آئے گا لیکن اگر ایسا نہ ہو سارے کمرے برابر ہوں پھر کوئی تعلیم نہیں ہے گھر کے سارے کمرے حفاظت میں عموماً ایک جیسے ہوتے ہیں پھر زمان نہیں ہوتی مسئلہ سمجھ میں آیا یہ تو تھا ایک گھر کے ایک ہی گھر کے مختلف کمروں کا حکم لیکن اگر گھر ہی مختلف ہیں مثلا میں نے زید کے پاس ایک چیز بطور امانت کے رکھوائی اور میں نے کہا بھائی یہ اپنے مسلم ٹاؤن میں جو آپ کا گھر ہے اس گھر میں رکھنی ہے یہ چیز بھائی گلبرگ میں جو آپ کا گھر ہے اس گھر کے اندر نہیں رکھنی یا نہیں اس کو میں نے ذکر ہی نہیں کیا چلو منع کر دو پھر تو بالکل بات واضح ہو جائے گی میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ بھائی جو مسلم ٹاؤن میں آپ کا گھر ہے اس گھر میں آپ نے یہ چیز رکھنی ہے اس اس نے گھر کے بجائے اپنے گلبرگ والے گھر میں چیز رکھ دی تو کیا اب اس پر یہ زمین ہوگا یا نہیں کہتے ہیں ہاں بھائی اب زامین ہوگا وجہ یہ کہ پچھلے مسئلے میں کمروں کا مسئلہ تھا اور ایک گھر کے سارے کمرے کیا ہوتے ہیں عموماً برابر ہوتے ہیں بھائی ہاں تھوڑا بہت فرق ہو وہ میں نے بیان کر دیا اس صورت میں زمان آتا ہے لیکن باقی پورے گھر کا فرق یہاں آ رہا ہے ایک گھر کا اس نے کہا وہ دوسرے کسی اور علاقے کے گھر میں رکھ رہا ہے تو بھائی علاقوں علاقوں کا فرق ہوتا ہے بعض علاقوں میں کیا ہوتے ہیں ڈاکے وغیرہ پڑتے ہیں وہاں چیز اتنی محفوظ نہیں ہوتی بعض جگہ کیا ہوتی ہے محفوظ علاقے ہوتے ہیں امن ہوتا ہے تو لہٰذا اب گھر اس نے ایک گھر بتایا تھا اس نے کسی اور علاقے کے گھر میں رکھی تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا محمد محمد محمد محمد ہوگا وَإن له فی حاضل بیت اور اگر مودیا نے مودا سے کہا اح فضہ تو حفاظت کر اس امانت کی فی حاضل بیتی بیت کمرے کو کہتے ہیں بھائی فی حاضل بیتی اس کمرے کے اندر فحافظہ حافظ بیت اخر من الدار پس اس نے اس کی حفاظت کی دوسرے کمرے میں اسی گھر کے لم یضمن تو اس صورت میں ضامن نہیں ہوگا و ان حافظہ فی دار اخرہ او ضامنا اور اگر اس نے امانت کی حفاظت کی کسی دوسرے گھر کے اندر ضامنا تو ضامن ہوگا کتاب العاریہ کسی دوسرے کو کوئی چیز استعمال کے لیے دینا بغ... دلا ریب بھائی بغیر کسی عوض کے مثلا بھائی آپ کا ساتھی آپ کے پاس آیا بھائی اسے گاڑی کی ضرورت تھی آپ نے اپنی گاڑی کچھ دیر کے لیے اسے دے دی وہ گیا کام وغیرہ جو ضرورت تھی پوری کی اور پھر گاڑی لا کر حوالے کر دی تو یہ جو آپ نے بغیر کسی اِوس کے گاڑی اسے دی ہے بھائی آپ نے کوئی کرایہ وغیرہ وصول کیا <سؤال> <سؤال> نہیں تو یہ جو بغیر اڑ کے کسی کو کوئی چیز استعمال کے لیے دی جاتی ہے یہ کیا کہلاتا ہے حریت کہلاتا ہے تو کہتے ہیں الحریت الجائز الحریت جائز ہے وہی تملی کل منا فی بی اور یہ مالک بنا دیکھا تعریف آ عاریت آریت کسے کہتے ہیں کہتے وزین یہ مالک بنانا ہے منافع کا بغیر بھئی وہ گاڑی آپ نے جب اپنے ساتھی کو دی تو کچھ دیر کے لیے گاڑی کے منافع کا آپ نے کیا کیا اپنے ساتھی کو مالک بنا دیا یا آریت جو ہے منافع کا مالک بنانا ہے بغیر کسی عیوق کے اچھا بھائی یہاں دو چار لفظ یاد رکھیں آریت کے اندر ایک ہے لفظ میری میری میر آریتن چیز دینے والا آریتن چیز دینے والا مستعیر مستعیر کہتے ہیں حریتن چیز لینے والا آریتن چیز لینے والا اور حریت اور مستعار یہ وہ جو حریتن چیز دی گئی اسے کہتے ہیں اسے عاریت بھی کہتے ہیں اور مستعار بھی کہتے ہیں وہ چیز جو عاریتاً دی گئی ہے اسے مستعار کہتے ہیں اور عاریت لکھ لیا بھائی معیر کسے کہتے ہیں آریتن چیز دینے والا مستعر آریتن چیز لینے والا اور مستعار وہ چیز جو آریتن دی گئی اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے مولانا کہ عاریت میں بھی چیز امانت کی طرح ہوتی ہے اس میں بھی زمان نہیں آتا بھائی زمان نہیں آتا سمجھ میں آیا بھائی آپ اپنے ساتھی سے گاڑی لے گئے تھے استعمال کے لیے گاڑی آپ کے پاس چوری ہو گئی تو اب آپ پر زمان نہیں بھائی آپ پر زمان نہیں آئے گا سمجھ میں آیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا لاؤ بھائی میری گاڑی کی قیمت میرے حوالے کرو کیونکہ یہ آریت کیا ہے امانت ہے مارانا اور امانت کے اندر زمان نہیں لیکن باہر حال دل جوئی کے طور پر کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے بھائی سمجھ میں آیا اگرچہ شران ہے کچھ نہیں بھائی لیکن پھر بھی اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا تھا آپ کو اپنی چیز استعمال کے لیے دی تھی اب آپ کے پاس وہ چیز ضائع ہوئی تو دل جوئی کے طور پر کچھ نہ کچھ ضرور اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تو عاریت ودیات اور اسی طرح اجا، اجارے میں بھی آپ نے پڑھا ہے کوئی چیز کسی کو کرایہ پر دو وہ بھی امانت کی طرح ہوتی ہے بھائی اس وہ بھی ہلاک ہو جائے تو اس میں زمان نہیں ہے عاریت ودیاحت اور اجارے میں زمان نہیں آیا کرتا. حتیٰ کہ اگر شرط بھی لگا لے پھر بھی زمان نہیں آئے گا ایک آدمی دوسرے کے پاس اپنی کوئی چیز امانت رکھوا آتا ہے. دوسرے یہ چیز میرے پاس ہلاک ہو گئی تو میں زمان بھی تمہیں دوں گا بالکل بے فکر ہو جاؤ محفوظ ہے تمہاری چیز بھائی کہہ بھی دے شرط بھی لگا دے پھر بھی زمان نہیں آئی آتا بھائی. بھائی اسی طرح عماری میں بھی ہے بھائی آ رہی اپنے ساتھی نے کہا بھائی گاڑی میں آپ کے لیے جا رہا ہوں اگر میرے پاس ہلاک بھی ہو گئی میں پھر بھی کیا کروں گا آپ کو اس کا زمان دوں گا شرط لگا لیں پھر بھی کوئی نہیں یہ امانت ہے تو کہتے ہیں وہ تصریحی قل ہی آر تو کام کا اچھا بھائی اب عربی زبان کی چونکہ بات چل رہی ہے عربی ہر زبان کے اپنے قوانین ضابطے ہوتے ہیں کن کن لفظوں سے عاریت کا عاریت ہو جاتی ہے بھائی وہ بتلا رہے ہیں صاحب خدوری بھائی کہتے ہیں وہ تص اور عاریت صحیح ہو جاتی ہے بخول ہی میر کے یہ کہنے سے آر کا کار کا یہ تو عاریت سے لفظ ہے مارانا ایک چیز میں نے تجھے بطور عاریت کے دے دی و آسان تو میں نے یہ زمین تجھے کھلا دی یہ زمین تجھے کھلا دی یہ بھی آریت کا لفظ ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی اس لیے کیونکہ زمین نہیں کھائی جاتی زمین سے حاصل ہونے والی فصل جو ہے غلہ جو ہے وہ کھایا جاتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ زمین تجھے کھلا دی معلوم ہوا زمین کا مالک نہیں بنا رہا بلکہ اس کا نفع کیا کر رہا ہے اس کو نفع کا مالک بنا رہا ہے اور اسی طرح وہ من کا سوبا میں نے یہ تجھے کپڑا دے دیا بطور عاریت کے یاد رکھیے یہی لفظ ہیبا میں بھی صحیح ہے عاریت میں بھی اس سے اگر ہیبا کی نیت کرے گا منخ تو کا ہاتھ سوبا میں نے یہ کپڑا تجھے بخش دیا ہیبا کی نیت کی تو دوسرا کپڑے کا ہی مالک بن گیا اور اگر ویسے بطور آریت کے ڈیرا اور کہتے ہیں منخ تا ہاتھ سوبا یہ کپڑا میں نے تجھے بطورے ہاریت دونوں صحیح ہیں جس کی نیت کرے گا وہی وہ اس سے واقع ہوگا بھائی تو یعنی بتلانا مقصد یہ ہے کہ یہ لفظ ہیبا میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہی لفظ حریت میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ حمل تلا ہاد ہی داب میں نے تجھے اس جانور پر سوار کر دیا یہ لفظ اسی طرح والا عاریت میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہبا میں بھی اب ہبا کی نیت کرے گا تو دوسرا جانور کا مالک بن جائے گا اور عاریت کی نیت کرے گا تو جانور کا انسان دوسرا مالک نہیں بنے گا صرف اس کے منافع کا کیا بن جائے گا مالک تو کہتے ہیں وہ مل تو کابتی میں نے تجھے سوار کر دیا اس سواری پر اس جانور پر ازاللم یور ہیبا تھا جب اس نے ارادہ نہ کیا ہو کس نے ارادہ نہ کیا ہو معیل نے جب معیل نے ارادہ نہ کیا ہو ان میں سے ہر ایک کیزری ہبا کا دو لفظ ہے نا منخ تکا اور حمل تکا ان دونوں سے جب اس نے ہبا کا ارادہ نہ کیا ہو تو اس کا جملے کا تعلق دونوں سے ہے کیونکہ میں نے بتایا ان دونوں سے ہیبا بھی ہو سکتا ہے اور آریت بھی ہو سکتی ہے تو جب ان دونوں سے اس نے ہبا کا ارادہ نہیں کیا ہوگا تو اس سے کیا واقع ہوگی حریت واقع ہوگی وہ اخدم تو کا حاضل اور میں نے بطور خدمت کے دے دی دیا تجھے یہ غلام یہ بھی آریت کا ہے وہ داری لکا سکنا داری لکا میرا گھر آپ کے لیے ہے سکنا بطور رہائ بھائی اگر صرف یہ کہتا داری لکا میرا گھر آپ کا ہوا مالک بنا دیا لیکن آگے کیا لفظ دیا سکنا داری لکا سکنا میرا گھر آپ کے لیے ہے بطور رہائش وہ صرف رہائش کا مالک بنا رہا ہے گھر کا مالک نہیں بنا رہا وہ داری لکا عمر سکنا اور میرا گھر آپ کے لیے ہے عمر بھر سکنا بطور رہائش بھائی عمرہ گزرا تھا بھائی پیچھے وہ آپ کے اندر بھائی عمرہ اس کو کہتے ہیں کسی کو کوئی چیز عمر بھر کے لیے دینا تو یہ بھی گھر اس کو عمر بھر کے لیے دے رہا ہے لیکن کیا گھر کا مالک بنا رہا ہے صرف اس کی رہائش کا رہائش کا مالک بنا رہا ولیل میر ات یا متا شاہ اچھا بھائی آپ مجھ سے میری گاڑی مانگ کر لے گئے استعمال کے لیے گاڑی مانگ کر لے گئے تو آپ مالک کے لیے یعنی معیر کے لیے جائز ہے جب چاہے اپنی چیز کے اندر رجوع کر لے کہ لاؤ بھائی میری گاڑیا مجھے دے دو مجھے بھی ضرورت ہے صورت سمجھ میں آ لے تو کہتے ہیں ولیل معیری ائیر فلم آریتی متاشاہ اور میر کے لیے جائز ہے کہ وہ رجوع کرے عاریت میں جب وہ چاہے واریانستری اور عاریت امانت ہوتی ہے مستعیر کے قبضے میں ان حالت اگر ہلاک ہوئی بغیر کسی زیادتی کے تو وہ ضامن نہیں ہو لم یزمن اگر بغیر زیادتی کے ہلاک ہوئی تو مستعیر ضامین نہیں ہوگا ولی سلیل مستعری رائی بھائی آریت جو چیز بطور آریت کے لیے ہو آگے اسے کرائے پر دینا جائز نہیں بھائی آپ میرے سے گاڑی لے گئے کہ مجھے چاہیے استعمال کے لیے بھائی کوئی کام ہے اور آگے جا کر آپ نے کرائے پر گاڑی دینا شروع کر دی نہیں بھائی یہ آپ کے لیے جائز نہیں سمجھ میں آیا بھائی کیونکہ کوئی بھی چیز اپنے برابر کو نہیں شامل ہوتی ب... تو اپنے سے اعلیٰ کو بطریق اولا شامل نہیں ہوتی اپنے برابر کو شامل نہیں ہوتی تو اپنے سے اعلیٰ کو بطریق اولا شامل میں نے آپ کے پاس ایک چیز امانت کے طور پر رکھوائی آپ آگے کس کے بعد بطور امانت کے رکھوا سکتے ہیں آپ نے ابھی پڑھا اگر آپ نے آگے کسی بطور امانت کے رکھوائی تو آپ پر کیا آ جائے گا زمان آ جائے گا امانت تو امانت کے مثل ہے میں نے آپ کو ایک کام کے لیے وکیل بنایا جو میرے لیے گاڑی خرید کر لاؤ آگے آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اور کو وکیل بنا کہ جاؤ تم کیا کرو گاڑی حالانکہ وکالت وکالت کی مثل ہے میں نے بھی وکیل بنایا آگے آپ بھی کیا بنانا چاہتے ہیں وکیل تو یہاں ایک وکالت کے اندر آگے دوسری وکالت کی اجازت نہیں ہاں اگر اجازت دیو پھر الگ بات چیز میں چیز اپنے مثل کو نہیں شامل ہوتی یعنی اپنے مثل کی اس میں اجازت نہیں ہوتی تو اپنے سے اعلیٰ کی تو بطریق اولا اجازت نہیں ہوگی تو یہاں پر والا مالانا یہاں پر جب آپ بتائیے آریتن کوئی چیز دینا یہ اوپر ہے زیادہ یا کرایہ پر دینا اوپر ہے کرا پر دینا اوپر ہے اس لیے کہ عاریت میں تو ریوس نہیں ہوتا کرایہ میں تو باقاعدہ کیا ہے اس کا عیوز بھی ملتا ہے عاریت آریت میں، آریت میں تو جب چاہے رجوع کر سکتا ہے کرائے کے اندر تو ایک دفعہ جب عقد کر لیا تو عقد کیا ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے اسے بغیر کسی رزر کے بغیر توڑ بھی نہیں سکتا بھائی سورج سمجھ میں آ ہوئے تو کہتے ہیں ول مستری مست اور جائز نہیں ہے مستعیر کے لیے کہ وہ کرایہ پر دے دے ما اس چیز کو ہو جو اتنے آریتن لی ہے استا رہے کا زمینہ اگر اس نے کرایے پر وہ چیز دے دی فہالا کا بس وہ چیز ہلاک زمینہ تو اس پر زمین ہوگا وہ لہو این ازا کانا اچھا بھائی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھائی آپ میرے سے گاڑی لے کر گئے ہیں آریت کے طور پر کیا یہ گاڑی آگے آپ کسی اور کو بطور آریت کے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے تو یاد رکھو تفصیل مسئلہ یہ ہے اگر تو میر نے متعین کیا تھا میری چیز آپ ہی نے استعمال کرنی ہے کسی اور نے استعمال نہیں کرنی یہ جی میری گاڑی ہے آپ ہی چلانا کسی اور کو اس کو چلانے کی اجازت نہیں پھر تو اجازت نہیں ہے ملانا. کسی اور کو آگے آ آپ نہیں دے سکتے لیکن اگر اس نے کسی قسم کی قید نہیں لگائی نے تو پھر دیکھو اس کی چیز کس قسم کی ہے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ استعمال کرنے والے کے بدلنے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ استعمال کرنے والے کے بدلنے سے اس چیز پر اثر پڑتا ہے اس چیز پر کیا ہوتا ہے تو اگر ایسی چیز ہے کہ جس میں استعمال کرنے والا بدلے بھی تو بھی کوئی اثر نہیں پڑتا تو آگے آپ کے لیے بھی جائز ہے آپ آگے کسی اور کو بطور آریت کے دے سکتے ہیں. اور اگر ایسی چیز ہے کہ جہاں فرق پڑتا ہے تو پھر آگے کسی اور کو بطور آریت کے دینا جائز ایسے ایسے نہیں, نہیں تفیس سمجھ میں آئی اگر مالک نے کیا کیا تفتیث کر دی کہ کسی اور کو نہیں دے تو پھر تو سرے سے جائز ہی نہیں اور اگر مالک نے تفتیث نہیں کی تو پھر دیکھو کہ یہاں استعمال کرنے والا بدلے تو چیز پر اثر پڑتا ہے اثر نہیں دیکھو مثلا مثلا بھائی آپ میرے سے گدا لے گئے آپ نے اس پر دس کفیز گندم لے کر جانے ہیں یہ کراچی تک پھائی کہاں تک کراچی <تصفح> اب آپ اس پر اپنے دس کفیز لادیں یا زید کے حوالے کر دیں وہ اپنے دس کافیز لاد کر لے جائے کوئی فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ دیکھو ایسا فیل ہے چاہے ایک کرے چاہے دوسرا کرے کوئی فرق نہیں پڑ اور ایک ہے آپ سواری کے لیے لے گئے گدے کو بھائی آپ نے کہا ہی میں نے کراچی تک گدے پر جانا ہے بھائی میں نے گدا آپ کے حوالے کر دیا اب سواری تو مختلف ہے بھائی آپ ایک ہفتہ بھی گدے پر سواری کریں بھائی گدے پر کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن زید ایک دن سواری کرے تو ایک ہفتے تک گدا اٹھنے کے قابل نہیں رہتا بھائی سمجھ میں آیا تو دیکھا تو یہاں دیکھو فرق پڑ رہا ہے بھائی یا مثلا کپڑے لے گئے تھے آپ کپڑے پہنتے ہیں مجھ سے سوٹ لے گئے بھائی کہ فلاں میں نے فلاں جگہ شادی پہ جانا ہے سوٹ مجھے دے دیں میں نے سوٹ دے دیا آپ کو اب آپ سوٹ پہنتے ہیں بڑی نفاست سے احتیاط سے اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن ہر شخص تو اس طرح نہیں کرتا بھائی کوئی اور پہنے گا تو پتہ نہیں وہ کس طرح استعمال کرے گا وہ خیال ہی نہیں رکھے گا تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ استعمال کرنے والے کے بدلنے سے اثر پڑتا ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ استعمال کرنے والے کے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو گاڑی بھی اسی طرح ہے بھائی ایک چلانے والا کیسے چلاتا ہے احتیاط سے چلاتا ہے اچھے طریقے سے دوسرا شخص چلاتا ہے وہ احتیاط سے نہیں چلاتا تو انجن وغیرہ ہر چیز کو نقصان پہنچتا ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو اور تو جائز ہے ہمارا جن چیزوں میں فرق نہیں پڑتا ان میں جائز ہے اس لیے کہ آریت کس کو کہتے تھے منافے کا مالک بنا دیتے ہیں آپ دوسرے کو جب مالک بنا دیا تو اسے اختیار ہے کہ نہیں اختیار آگے وہ کسی اور کو بھی کیا کر سکتا ہے اب ان کا مالک بنا سکتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ نقصان کسی قسم کا نہ ہوتا ہو چیز میں پھر بے شک بنائے مالک اگر ہوتا ہے تو پھر مالک بنانے کی آگے اجازت یعنی بطور عاریت رہی یعنی اجازت نہیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی تو کہتے ہیں ولہو ان یعیرہو اور مستعیر کے لئے جائز ہے ان یعیرہو کے آگے وہ چیز بطور عاریت کے دے دے اذا کان المستعار ممہ اگر مستعار ان چیزوں میں سے ہو لا یختلف باختلاف المستعملی کہ جو مقدلتی نہ ہو استعمال کرنے والے کے بدلنے سے وعاریت الدرائمی والدنانیل والمکیل والموزون قرزن موزون زال کے ساتھ لکھا ہوا ہے زا ہاں بھائی میری کتاب میں زال کے ساتھ اچھا بھائی دراہ دنیر مکیل اور اسی طرح کوئی بھی مکیلی چیز ہو یا موزون موزون ہو یہ بطور عاریت کے کسی کو دیں تو یاد رکھیے یہ قرض ہے یہ عاریت نہیں ہے یہ کیا ہے قرض ہے آپ مجھ سے سو درہم لے گئے کہ بطور عاریت کے دے دو یہ سو دینار لے گئے یہ تو تھے درہم درہم و دینار مکیلی چیز لے گئے آپ سو من گندم لے گئے بطور عاریت کے یا وزنی چیز آپ سو من چینی لے گئے مجھ سے بطور عاریت کے یاد رکھنا یہ عاریت نہیں ہے یہ قرض ہے یہ کیا ہے بھائی کیا مانا قرض ہے بھائی عاریت کیوں نہیں قرار دیتے اسے وجہ یہ بھائی آریت میں چیز کے منافع کا مالک بنایا جاتا ہے اور بعد میں وہی چیز اسی طرح واپس کر دی جاتی ہے آپ بتائیے آپ میرے سے درہم لے کر گئے ہیں آپ ان درہموں سے کوئی نفا اٹھا کر پھر یہی درہم مجھے واپس کر سکتے ہیں بھائی ان کا تو نفا ہی تب ہوگا جب آپ ان کو خرچ کریں گے اور جب خرچ کریں گے تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا واپس نہیں کر سکتے گندم لے کر گئے ہیں ایک مکیل ہے ماپی جانے والی چیز ہے اس کا تو نفع یہ ہے کہ آپ اس کو کیا کریں کھا لیں جب کھائیں گے تو آپ وہی گنوں واپس ہو سکتی ہے تو یہاں تو نفع اسی طرح چینی ہے وہ کھائیں گے تو پھر ہی کیا ہوگا اس کا نفع ہوگا تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا نفع اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی آزاد ہی کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے ان کی عین کو ہی ختم کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر ان کا کوئی نفع ہی نہیں لہذا اور حریت میں تو عین کو نہیں ختم کرنا ہوتا گاڑی آپ مجھ سے لے کر گئے گائن گاڑی کو ختم نہیں کرنا صرف اس کے منافع استعمال کریں پھر عین کو کیا کریں واپس پہنچا دیں اور ان چیزوں میں ایسا نہیں لہذا ان کے اندر یہ چیزیں اگر حریت کے طور پر بھی دی جائیں یہ آریت نہیں ہے بلکہ کیا ہیں قرض ہیں اور فائدہ یہ بھائی کہ اب ہم نے اس کو آریت نہیں کرار دیا قرض قرار دیا تو اب ان کا زمان آئے گا کیا آئے گا جن ان کو کھاؤ استعمال کرو جو مرضی کرو ان کا مثل دینا پڑے گا مثل دینا پڑے گا اور عاریت میں تو زمان نہیں آتا تھا وہ تو کیا چیز کیا ہوتی تھی امانت ہوتی تھی مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی تو کہتے ہیں وہ آریتر اول مکیل اول موزون قرض اور دراہم دنانیر مکیل اور موزون کی عاریت جو ہے یہ قرض ہے فِيهَا آو يَغْرِسَ <جَاز> ایک آدمی دوسرے سے آریت زمین لیتا ہے کہ میں اس میں مجھے اپنی زمین آریتن دے دو میں اس میں بلڈنگ کھڑی کرنا چاہتا ہوں تعمیر کرنا چاہتا ہوں کوئی چیز بھائی یا مجھے اپنی یہ زمین دو عاریت کے طور پر میں اس میں باغ لگانا چاہتا ہوں تو کیا ہی دینا جائز ہے کہتے ہیں ہاں بھائی ہارت کے طور پر کسی کو زمین دینا کہ وہ اس میں تعمیر کر لے یا اس کے اندر کوئی باغ لگا لے ایسا کرنا جائز اچھا پھر بھئی اس میں رجوع کب کر سکتا ہے اپنی زمین واپس ضرورت پڑ گئی تو لے سکتا ہے یا نہیں کہتے ہیں ہاں بھائی اس کی زمین ہے جب چاہے اسے اس واپس لے لے جب چاہے واپس لے لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی وقت متعین نہ کیا ہو اس نے بلڈنگ بنانے کے لیے لی تھی اور کیا کہا تھا ایک سال تک کے لیے مجھے دے دو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے لے لو ایک سال تک کے لیے بلڈنگ بناؤ یا باغ لگاؤ جو من تو اب سال سے پہلے میں اسے اگر کہتا ہوں کہ اپنی بلڈنگ کھاڑو یا باغ کھاڑو تو اس صورت میں مجھے زمان دینا پڑے گا میری وجہ سے اس کو کیا کرنا پڑ رہی ہے اپنی بلڈنگ گرانا پڑ رہی ہے تو جو کمی آئے گی مثلاً کھڑی بلڈنگ ہے تیار کھڑی بلڈنگ پانچ لاکھ کی ہے گرانے کے بعد ملبہ کتنے کا رہتا ہے صرف دو لاکھ کا رہ جاتا ہے تو کتنا نقصان ہوا تین لاکھ کی کمی آئی تو یہ مجھے زمان دینا پڑے گا یہ کب ہے جب کہ کیا کیا ہو وقت متعین کیا ہو اور وہ وقت سے پہلے کیا کہے میری زمین خالی کرو اور اگر کوئی وقت متعین نہیں کیا پھر جب مرضی خالی کروا لے اس صورت میں کوئی زمان نہیں آئے گا صورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہی دستارا ارزن لیب نیفی ہاغ رسا جاز کس نے عاریتن کی زمین لی تاکہ اس کے اندر تعمیر کرے یا درخت بو دے جاز جائز ہے ولیل معیری ائیرہ اور معیر کے لیے یعنی عاریتن دینے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ رجوع کر لے اس سے اور اسے مقلف وی کلفا اور اسے یعنی مستعیر کو مکلف بنا دے کس چیز, چیز کا قلع البناء والغرس اس عمارت اور درختوں کے උખાડنے کا قلع بنا کے یہ چیزیں اپنی උખાડ اور لے جاؤ میری زمین واپس کرو ف엘 لم يكن وقت العاريه فلا زمان عليه پس اگر اس نے موقت نہیں کیا تھا یعنی وقت کی قید نہیں لگائی تھی عاریت کے اندر فلا زمان علیہ تو اس پر زمان بھی نہیں ہے و ان كان وقت العاريه اور اگر اس نے کیا کیا تھا وقت متعین کیا تھا عاریت کا وراجع قبل الوقت اور کر اس نے وقت سے پہلے ہی تو غرط بالقل آئی تو زامین ہوگا معیر مستعیر کے لیے وہ جو کمی آئی ہے عمارت کے اندر اور درختوں کے اندر بالقلع آئی اکھاڑنے کی وجہ سے اس کا زامین ہوگا سورج ساروں کو سمجھ میں آگئی گئی بھائی وہ اجرت ارت دل آریت مستعی آریت واپس کرنے کی اجرت کس پر ہے بھائی بھائی دیکھو آپ مجھ سے کوئی ایسی چیز لے گئے تھے جس کا کافی وزن تھا اپنے آبور عاریت کے لے گئے تھے اور وہ چیز جب استعمال کر لی آپ کی ضرورت پوری ہوئی اب وہ چیز آپ کے پاس گھر میں پڑی آپ مہیر کو کہتے ہیں آؤ بھائی اپنی چیز اٹھا کر لے جاؤ محیر کہتے ہیں بھائی میرے پاس گھر سے آپ لے کر گئے تھے مجھے وہی پہنچاؤ یہ کیا مانا ہوا میں اس پہ خرچہ کر کے یہاں تک لاؤں تو اس کے واپس پہنچانے پر خرچہ آتا ہے یہ خرچہ کس پر ہوگا ماہر پر یا مستعر پر کہتے ہیں بھائی فائدہ کس کا تھا قبضے میں مستعر کا تو واپس کرنے کا خرچہ بھی مستعیر کے ذمہ واجب ہے وہ چیز لے کر گیا تو واپس بھی لوٹائے تو خرچ آئے گا وہ بھی اسی پر آئے گا مستر مستل اچھا بھائی ایک آدمی دوسرے سے کرائے پر کوئی گاڑی لے گیا بھائی گاڑی نہیں کوئی اور چیز لے لیں پک کر کوئی برتن وغیرہ لے گیا بھائی کرایہ پر اور ضرورت پوری ہوئی اب اس نے مستاجر نے مجر سے کہا جس جو کرایہ پر لے کر گیا تھا اس نے کہا کس کہ سے مالک سے کہا کہ اپنے برتن اٹھا کر لے جاؤ اب برتن واپس پہنچانے پر خرچ آتا ہے بھائی کوئی گاڑی وغیرہ کروانا پڑے گی یا کچھ زیادہ برتن ہے تو یہ خرچہ کس پر ہے کہتے ہیں اس قبضے میں جس کا نفع تھا خرچہ بھی اسی پر ہے اور کس کا نفع تھا کرایے پر دینے والے کا نفع تھا بھائی وہ کس لیے بیٹھا ہے اپنی نفع کے لیے تو بیٹھا ہے چیز کرایے پر کس لیے دے رہا ہے اپنے نفع کے لیے بھائی تو نفع کس کا تھا موجر کا نفع تھا لہذا واپس لے جانے کی اجرت کس پر ہے موجر یعنی جو کرایہ پر دینے والا ہے آپ کہیں گے کہ مستاجر کا بھی تو فائدہ تھا اس نے برتنوں سے فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا بھئی ٹھیک ہے چلو یوں کر لو فائدہ دونوں کا ہے لیکن کس کا فائدہ قوی ہے موجر کا اس لیے کہ مستاجر نے منافع اٹھائے اور منافع ختم ہو گئے یا نہیں ہو گئے ختم ہو گئے اور موجر نے جو کیا نفع اٹھایا پیسے ملے اور پیسے تو ابھی بھی باقی ہیں اس کے پاس سمجھ میں آئے تو کس کے منافع زیادہ کبھی ہوئے موجر کے لہٰذا اس کے زمین یہ مانا اجرت مجر اور آئین مستر کرائے یعنی پر لی ہوئی چیز کی واپس کرنے کی اجرت جو ہے موجیر پر ہے یعنی کرائے پر دینے والے پر ہے وہ عجرت اجرت بھئی ایک آدمی نے دوسرے کی کوئی چیز گسب کی زبردستی چھین کر اٹھا کر لے گیا اب اس چیز کو واپس لانے پر خرچہ ہوتا ہے تو یہ واپس لوٹانے کا خرچہ کس پر ہوگا بھائی غاسب پر کیونکہ غاسب پر واجب ہے کہ مالی کی چیز کو اس تک پہنچائے بھائی اور فائدہ بھی کس کا تھا بھائی یعنی المودع المودع میں نے ایک آدمی کے پاس کوئی چیز بتا رہے امانت کیا رکھوائی تھی آپ کو امانت بھی اس کا وزن ایک جگہ سے دوسری جگہ لے پہنچانے میں آپ اس امانت کو واپس مالک تک پہنچانے پر جو خرچہ ہے یہ خرچہ کس پر آئے گا مالک پر آئے گا یا جس کے پاس یا وہ جو امین ہے اس پر آئے گا قبضے میں نفع کس کا تھا مالک کا چیز حفاظت ہو رہی تھی امین کے پاس بھائی تو لہٰذا جس کا نفع تھا اجرت رد بھی اسی پر ہے یہ مانا اجرت دل آئین مود آل مودیا اور وہ چیز جو بطور امانت کے رکھوائی گئی تھی اس کو واپس لوٹانے کی اجرت مودیا پر ہے یعنی امانت رکھوانے والے پر ہے وہی جسہ ردا اچھا سورت یہ ہے میں ایک آدمی سے جانور لے گیا بھائی آر اس کا گھوڑا میں آرتن لے گیا بھائی अच्छा اچھا بھائی سواری کے بعد اب میں نے واپس گھوڑا لے کر پہنچا مالک تو مجھے ملا نہیں میں کیا گھوڑے کو اس کے استبل میں باندھ کر آ گیا تو کیا اب میں زمان سے کیا اب گھوڑا ہلاک ہو جائے تو مستعر پر زمان آئے گا یا نہیں آئے گا کہتے ہیں بھائی مستعر پر زمان نہیں آئے گا وہ بری ہے بھائی اس نے مالک کے حوالے نہیں کیا بھائی اس پر تو زمان آنا چاہیے کہتے ہیں بھائی یوں سمجھا جائے گا اس نے مالک کے حوالے کر دیا ہے اس لیے کیونکہ اگر مالک کے حوالے میں کر دیتا تو مالک نے بھی لے جا کر کہاں باندھنا تھا اپنے استبل میں ہی باندھنا تھا تو میں نے بھی وہیں پر لے جا کر باندھ دیا تو کوئی اس کے حوالے کر دیا لہٰذا آپ اس صورت میں زمان نہیں آئے یہ مانا وہی دا بتان اور جب کس نے جانور لیا فرد پس اس کو واپس کر دیا اس کے مالک کے استبل کی طرح اس نہیں آئی دارک یو سلم صورت یہ بھائی ایک آدمی نے دوسرے سے کوئی چیز ہاری لی اور پھر واپس لایا تو مالک نہیں ملا اس کے گھر میں دے دی, دی کیا کیا گھر میں وہ چیز دے دی, دی تو کیا آپ وہ چیز ہلاک ہو جائے تو اس پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا کیونکہ اس نے تو مالک کے سپرد نہیں کیا بلکہ کہاں لیا اس کے گھر میں <stitle> <gtle> <gup> کہتے ہیں بھائی میں اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی چیز لی جائے تو مالک نہ بھی ہو تو کیا کر لیا جاتا ہے اسی کے گھر چیز پہنچا دی تو یہ گویا اس کے حوالے کر چکا ہے لہٰذا کسی قسم کا کو کوئی زمان نہیں ہے عموماً اسی طرح چیز واپس کی جاتی ہے اور کس نے آ کوئی چیز لی اور واپس لوٹایا اس کو گھر مالک کے گھر تک ولمسلم اور مالک کے حوالے نہیں کیا لمحے تو ضامن نہیں ہوگا تیسری صورت بھائی میں نے ایک آدمی کے پاس بطور امانت کی ایک چیز رکھوائی تھی بھائی وہ امانت واپس لے کر آیا مجھے دینے کے لیے میں گھر پہ نہیں ملا وہ میرے گھر والوں کے حوالے کر کے چلا گیا وہ چیز ہلاک ہو گئی کیا اس پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا کہتے ہیں زمان آئے گا کیا ہے بھائی یہ کیا وجہ ہے آپ نے آریت میں کہا تھا زمان نہیں آئے گا اور ودیات میں کہہ رہے ہیں زمان آئے گا کہتے ہیں بھائی فرق ہے دونوں کے اندر بھائی وزیات تو امانت میں نے جب اس شخص کے پاس رکھوائی معلوم ہوا میں اپنے گھر والوں پر بھی اس سلسلے میں اعتماد کرنے پر تیار نہیں تھا اسی لیے میں نے اس کی بطور امانت کے رکھوائی ہے لہٰذا اب وہ لا کر گھر والوں کے حوالے کرتا ہے تو یہ تو مالک کے حوالے کرنا نہ پایا گیا لہذا اب کیا آئے گا اگر ہلاک ہو جائے تو اس پر زمان آئے گا فرق سمجھ میں آیا وہ ان ردل ودیا تھا مالک اور اگر کس نے واپس کی ودیات مالک کے گھر کو ولم وسلم ہائی اور مالک وہ امانت سپور گنا کی زمین تو وہ کیا ہوگا زمین ہوگا عالم بھائی چلیے بس عالم فصیل کا نام